سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا انه هو السميع البصير پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات اور رات مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک لے گئی جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک وہ ہر بات سننے والی ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے وَآَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز قرار نہ دینا ذریت من حملنا معنوح انہو کان عبدا شکورا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے وَقَضَيْنَا إِلَى بنی إِسْرَانِ ایلا فیل کتاب لا تفسدن فیل ارض مرتين لا تفسدن فیل ارض مرتين ولا تعلم علم کبیر اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے تجم باسنا بدل الی بدی چنانچے جب ان دو واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگ جو تھے اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا ثم رددنا لکم الكرت علیہم و امددناکم بی اموال و بنین و پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی ان احسنتم احسنتم سو او جو ہے کم ولید المسد کم دخلوں ولید المسد کم دخلوں میں اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے اور برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے ہی برا ہوگا چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں کم اردنا جہن کا ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے شیرون کب حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَيَدْعُ الْإنسانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ وَكَانَ الْإنسانُ عجولا اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے وہ جال نل نریم برتب وَكُلَّ فل میرولیس وکل اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا عمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا اقرأ بنفسك اليوم عليك کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا آمال نامہ آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو من وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لئے چلتا ہے اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں ادن ففسقوا فيها فحق عليها القول تدميرا اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں پھر وہ وہاں نا کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ من بَعْدِ نُوحِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد حلاق کی اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے مَن كان يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں پھر اس کے لیے ہم نے جہن رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ زلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا ومن اراد لها وهو مؤمن كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جب کہ وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدر دانی کی جائے گی کل ایو الا امناتو اربک میں کے ناتو اربک محبو رو پیغمبر جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی آتا کا تعلق ہے ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی اور دنیا میں تمہارے رب کی آتا کسی کے لیے بند نہیں ہے انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض اکبر درجات و اکبر دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم قابل ملامت اور بے یارو مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے قمار ابو اللہ تام دوں بل والین دخل مر اوکیل فلت پل ہوں فلت پلوم روم وکل ہوں کو لنگ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے چھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یارب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے تمہارا <تصفيق> رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں وَآَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا یقین جانو کہ جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بَتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے مو پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو سونو اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ ایسے فضول خرچ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے ان شاء رسوئر حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسط عطا فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رسک دیں گے اور تمہیں بھی یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے كَانَ اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے روی ہے سلطان فلحت ان سور اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ تمہیں شرعان اس کا حق پہنچتا ہو اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو یقین جانو کہ اہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے۔ وَأَوْفُ الْكَيْلَ اذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو۔ یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو یقین رکھو کہ کان آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور زمین پر اکڑ کر مت چلو نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو کلو غالی کا کیا نہ سی او رب کا یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں غال کا موہ کا رب کمن الحکم ولا تجعل مع آخر فتلقا في مدحورا اے پیغمبر یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وہی کے ذریعے پہنچائی ہیں اور اے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دو زخمیں پھینک دیا جائے گا عَظِيمًا بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیا بنا لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئے مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے ہی میں اور اضافہ ہو رہا ہے قُل لو كان كما الى سبيلاً کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ ارش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے سبحانہ وتعالی عما يقولون علواً کبیراً حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار بہت معاف کرنے والا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اور اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو اخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک ان دیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهو وفي اذانهم وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَى <النُفُورًا> اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں نہنسطمبیون علئی کا و عزم جول مشہور ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے انظر کیف ضربوا لك الامثال بلو فل دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی پپتیاں چست کی ہیں یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں چناچے یہ راستے پر نہیں آ سکتے و کالو ادام چند سو کن جدید اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا قل او حدیداً کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ کم مروسون قریب یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کہہ دو کہ وہی وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دینا نا کہ کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو يوم يدعوكم بحمده وتظنون إلا إلا قليلاً جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے تھے وقل <سؤال> <سؤال> <سؤال> میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے ربكم اعلم بكم يرحمكم او يعذبكم وما ارسلناك وکیلا تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے اور تمہارا پرورتکار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے اور ہم نے دعوت کو زبور عطا کی تھی قُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الظُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے رحمته عذابه ان عذاب ربك كان محذورا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے کفل کتابی مسور اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روزے قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے وما منعنا أن نرسل إلا أن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معدزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں اور ہم نے قوم سمود کو اونٹ نہیں دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں وَإذ قلنا لك إن ربك أحاط اللہ فت نبیو اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لانت آئی ہے اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے عدول ادم فس جب فسجوں سقال اس جدول مم خال کو تقین اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو جنات نے انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور الا را اتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احنكن لا احنكن ذريته الا قليلا کہنے لگا بھلا بتاؤ یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈالوں گا فمن تبعك منهم فإن جزاء اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی مکمل اور بھرپور سزا شرخ ہوں شرخ ہوں قانو اللہ اور ان میں سے جس جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے اور ان سے خوب وعدے کر لے اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا وکیلا یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو یقینا وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے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 غائب ہو جاتے ہیں بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے پھر جب اللہ تمہیں بچا کر کی تک پہنچا دیتا ہے تو تم مو مور لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا لكم تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خوشکی ہی کے ایک حصے میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے ام ام تم این د کم فی طب سال کا کم فیور تم سم مل تجم علئی نبی تبی عور تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ورزقناهم من وفضلناهم على كثير من من خلقنا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے يوم ندعو كل أناس فمن أوتي كتابه ولا فتیلا اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا و اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا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 اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے اِذَن لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ سرزمین یعنی مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑیں تاکہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بات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 شمسی وسکل پر نا مشہور اے پیغمبر سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے رَبُّكَ کا مقام اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا اور یہ دعا کرو کہ یارب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو اور کہو کہ حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت کا سامان ہے البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا وَإِذَا أَنْ عَنَّا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَى اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ مو مور لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے اور اگر اس کو, کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو بیٹھتا ہے کل کلو شکیل کہہ دو کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے نرو اور اے پیغمبر یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا ہی سا علم ہے ولئن شئر اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاؤ إن لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وہی کا سلسلہ جاری ہے حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے جی مسلی ہل مسلی والوں کا نابلی باب وہی راک کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں اس قران جیسا کلام بنا کر لے آئیں تب بھی وہ ایسا نہیں لا سکیں گے چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابا اكثر الناس الا كفورا اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قران میں ہر قسم کے حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں۔ ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو او تكون لك جنت من نخیل وعنب فتفجر خلالها یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً او تأتي یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ أَوْ يكُونَ لَ بَيتُم مِن زُخْرُ فٍ أَوْ تَقَافِ السَّماءِ وَلَ نُؤ مِنَ لِرقك وَلَ نُؤ مِنَ لِرقيكَ, لرقيك حتىَاتُ نَّن عَلَنَا كِتابابًاقررَأُ قُلْلسُ بَبحانَ رَبّهَاكُُ إِللاا بَشَرَر وَسُول یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں اے پیغمبر کہہ دو کہ سبحان اللہ میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں سی مینج مل کو لو اول اباس اللہ بشور وسو اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بار نے تو روکا کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ, لنزلنا عليهم رسول کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے قل کفا باللہ كان بصيراً کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے ومن يحد تَجدَ لَهُم أَلياأَمِ دُونه وَنحشرُهُم يومَ القامَةِ على أجُوهِهِم مُمم وَبُكمَو وَصَُّ مَأوهُم جَهَنم مَأؤوَهُم جَهَنَّ مُكُل ماَا خَبَت زِدَناَاهُ اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے جزا بھی ان فن و کالو اقالو ادا کنو اور فن ام سو نل قن یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوجھی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں اللہ ال تم تم لکھو نزا رحمت ربی عید اللہ سکھ تم خوشیتور اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل دلوس بس البنی اسکول لہو فراؤ فقول لہو فراؤ نیل اون کیا موس مسوراک اور ہم نے موسا کو نو کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں اب بنو اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسا تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے قال لقد علمت ما موسا نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے فأراد ان يستفزهم من الارض فأغرقناه ومن جميعا. پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنو اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا وقلنا من بَعْدِي لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اور اس کے بعد بنو اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرما برداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے قرآن کے جدہ جدہ حصے بنائے تاکہ تم ٹہر ٹہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے ادا یخرو یخرو نل کو سج کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ تھوڑیوں کے بلد سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور یہ قرآن ان کے دلوں کی آجزی کو اور بڑھا دیتا ہے حسن سب تغیب کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو وقل الحمد لم يتخذ ولدا وَلَمْ تخم فِي الْمُلْكِ وَلَمْ ملکی لَهُ وَلِيٌّ مینز القبیر وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے